پانچ تو ہاں اس میں متاخرین علماء نے اس کو اس لیے جائز رکھا کہ اصل تو سکے کی مالیت ہے کہ وہ جو مالیت ہے وہ تو اس میں شامل ہو گئی اس لیے حرج نہیں شریعت بیان کر یہ تو اتنا لمبا عنوان ہے کہ پوری کتاب پڑھ لیں آپ ایک تین سو سطح کی شریعت و طریقت پر اس کو ایک دو منٹ میں تو بیان کرنا ممکن نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اتنی بات کہہ دیتا ہوں امیر مدت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت العلح کے ملفوظات میں کسی نے پوچھا صاحب یہ طریقت اور شریعت کیا ہوتی تو آپ نے مثال دی ایک چونٹی ہے مثلا آپ کو سمجھانے کہ وہ حیدرآباد جائے تو کتنے دن میں پہنچے گی دن نہیں بلکہ کتنے مہینے میں پہنچے گی تو دو چار مہینے جائیں گے اس کو حیدرآباد جانے میں چلے اچھا یہی چونٹی اگر کبوتر کے پر میں لگ جائے تو تین چار گھنٹے میں پہنچ جائے گی فرما بات یہ ہے کہ شریعت کی راہ یہ ہے کہ منزل مقصود پہنچنے میں نا جانے کتنے مہینے لگ جائیں اور کامل شیخ سے اگر ملاقات ہو جائے تو وہ راہ جو مہینوں میں عبور ہوتی ہے وہ منٹوں میں عبور ہو جاتی ہے اس کو شریعت کہتے ہیں اس کو طریقت کہتے ہیں اور دونوں چیزیں آپس ہیں لازم منزول جو آدمی شریعت کو مانے طریقت کو نہیں مانے وہ بھی احمق اور جو آدمی کہے کہ بھئی یہ شریعت والے الگ ہیں طریقت والے الگ ہیں یہ ڈھول ڈھماکہ یہ اور وہ دوسرے اور سارے معاملار کہتے ہیں مولویوں کا اسلام الگ ہے ہمارا اسلام الگ ہے وہ گمراہ ہے آلحظ فالح بریلوی رحمت اللہ اس پہ پورا ایک رسالہ لکھا آ, شریعت اور طریقت پر اور جتنے بھی بزرگ آمدنی کوئی مثال بتا دیں آپ کے غوث نماز چھوڑ دیو کاغ مکہ میں نماز پڑھتے خواجہ غریب نماز نماز چھوڑ دیے مکہ میں نماز پڑھتے ہیں دل میں روزہ رکھتے ہیں یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں کہ جو ایسی عبادت بچنے کے لیے کہتے ہیں میاں وہ شریعت والے اور ہیں ہم لوگ تو طریقت والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا ایک صوفی یہ کہتا ہے کہ نماز ہے سیڑھی جیسے فرما السلام تو مراج المن مہراج سیڑھی کو کہتے ہیں تو نماز سیڑھی ہے تو جو آدمی پہنچ گیا اس کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے امام زین اللہ فرم بالکل پہنچا مگر سیدھا جہنم میں پہنچا سمجھ گئے تو یہ نہیں کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے اور طریقت جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے یہ ساری گمراہی کی راہیں ہیں اور کسی صوفیہ نے اس کو جائز نہیں لکھا اور طریقت اسی وقت صحیح ہوگی جب پوری شریعت پر عمل پیرا ہو جب وہ کمال حاصل کرے گا طریقت میں جب تک شریعت میں کامل نہیں ہوگا